سوال ہے کہ آج کل ڈیولپرز گیم ڈیولپمنٹ کا بزنس کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے گیم ڈیولپمنٹ جیسے اینڈرائڈ کی اپلیکیشن ہوتی ہیں یا دوسرے ویڈیو گیم وغیرہ بنائیں اس کو مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے یا اینڈرائڈ مارکیٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ گیم بنانا اینڈرائڈ کی ایسی بھی ایپلیکیشن بنانا ہے یا ونڈوز کی بنانا کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم ہو اس کی یہ بنانا کیسا تو دیکھیے کھیل کی شریعت متحرہ میں ممانعات ہے تین کھیل جو شریعت میں جس کی اباہت ہے گھڑ سواری تیر اندازی اور زوجین کی ملابت اس کے علاوہ بیڈمنٹن یا کرکٹ وغیرہ اس صورت میں بعض علماء نے اجازت مرحمت فرمائی کہ جو صرف اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی حد تک اور ورزش کی حد تک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ گیم اس لیے کھیلے جائیں کہ جس کے اوپر باقاعدہ دلچسپی لی جائے یا ٹورنامنٹ اور یہ وہ چیزیں وہ تو ناجائز کی صورت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ناجائز ہے وہ جائز نہیں ہے تو یہ جو ویڈیو گیم اسکرین پہ جو کھیلے جاتے ہیں موبائل میں یا ٹی وی وغیرہ پہ یا جو بھی قسم کے ہوتے ہیں یا دکانوں میں ہوتے ہیں یہ شرم جائز نہیں ہے تو جب ان کو کھیلنا جائز نہیں ہے تو ان کا بنانا بھی شرن جائز نہیں ہے مل تعالی عالم